احمدو نالسلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشاہدوان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و قالہ آل کئی وآلہ وسلم و صلی اللہ علیک اسلام علیکم خواتین وزرات آپ کے پسندیدہ پروگریم دکھی دلوں کا سہرا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میز بان محمد جن عقبال حاضر خدمت ہے راظیر حضرت وحب بن منبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے مکمل طور پر توبہ کر لی تھی اور پھر ستر سال تک وہ مستقل عبادت کرتا رہا تھا وہ یہ ناظرین کہ رات کو وہ جاگتا اور دن کو جو ہے وہ روزے رکھتا تھا اور اس کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ وہ مستقل اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں عبادت کیا کرتا تھا اور بہت زیادہ زہد و تقوے کا پابند تھا اور عالم یہ تھا کہ کسی بھی درخت کے سائے میں وہ آرام نہیں کیا کرتا تھا اور کوئی بھی اچھی غذا نہیں کھایا کرتا تھا اب قصہ یہ ہوا ناظرین کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ پوچھا کہ ماں فال اللہ ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ میری زندگی کی تمام عبادات ایک طرف ہوئی لیکن میں نے ایک مرتبہ ایک تنکا ایک مالے کی اجازت کے بغیر لیا تھا اور اس سے اپنے داتوں میں خلال کیا تھا بس اس تنکے کے بوجھ نے آج تک مجھے جنت میں داخل ہونے سے روکے رکھا ہے اور میں بس اس تجزب میں مبتلا ہوں کہ کب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے کب مجھے جو ہے داخل جنت کر دیا جائے ناظرین ایک شخص ستر سال تک عبادت کرتا ہے کسی درخت کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا مرغن غذا پسند نہیں کرتا اور زو ز کا اس حد تک پابند کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے رات لگا رہتا تھا یعنی جن کو روزہ رکھا کرتا تھا اور رات کو قیام کیا کرتا تھا لیکن زندگی کا ایک واقعہ جو شاید اس کی نگاہ سے جو ہے وہ پناہ ہو چکا تھا شاید اس کی نگاہ میں نہیں تھا اس نے ایک مالک کی اجازت پر صرف صرف ایک ٹمٹا اٹھایا تھا اور اس کے مالک کو نہیں بتایا کہ میں نے تیری اجازت کے بغیر اس ٹنکے کو اٹھایا اور اس سے اپنے دانتوں میں خلال کیا اللہ تعالی نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اسے داخل جنت ہونے سے روک دیا اور آج ناظرین ہم مسلمانوں کا عالم کیا ہے کہ ہم دن میں روزے رکھا کرتے ہیں رات کو الحمدللہ قیام کیا کرتے ہیں دن کو ہم بہت زیادہ زہد و تقرے کے پابند ہوتے ہیں رات کو تلاوت کلام پاک سے اپنے گھروں کو منور کیا کرتے ہیں اپنے قلوب کو منور کیا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین جو بغیر اجازت کے بہت سے لوگوں کا بہت سا مال غذ کر دیا کرتے ہیں دبا لیا کرتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے ملک ہے ان کی جائیداد ہے اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال کو استعمال کیا کرتے ہیں خوف خدا مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے ارے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جب روزے رکھ رہے ہیں جب عبادات کر رہے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ گاہ میں حضور ہو, آہ آہ ہو کر حاضر ہو کر گڑ گڑا کے اس سے دعا کیا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مفصرت چاہا کرتے ہیں تو پھر ہمارے معاملات میں ناظرین کیوں کمی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا زبردست توازن اپنے معاملات میں پیدا کریں کہ ایک طرف تو ہماری عبادت اور دوسری طرف معاملات زندگی اتنی بہترین ہو تاکہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر کیے جائیں اور جب اللہ کے بارگاہ میں ہماری پیشی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام معاملات کی وجہ سے ہمیں داخل جنت کرتے ہیں اس کی ابتدا کرتے ہیں اس کے میں جس کی ترکیب کے اعتبار سے حضرت مولانا بشیر فاروقی قادری صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شامل کرتے ہیں اپنے پہلے کالر کو اور دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام میں مدھیہ دیکھ مہیا سے بول رہا ہوں محمد لاروخات کر رہے ہیں بھائی مدھیہ پردیش انڈیا ہندوستان سے بات کر رہے ہیں مدہ پردیش سے مدھیہ پردیش سے تھوڑا سا اونچا بولیں گے حال تھوڑا باہر ہوں میں مطلب یہ ہے اور کافی تیز ہو رہا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے جی جی ہاں ہلو جی فرمائیے حضور ہاں میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہے میرے بچوں کے دماغوں میں کوئی بات نہیں آتی بہت بہت پریشان ہوں اللہ کو چکر کیا ہے اللہ میں بول رہا ہوں میں اللہ بہت کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہندوستان سے کال کیا السلام علیکم میں کوی کے ذریعے آپ کو ایڈریس بھیجی تھی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی آپ پڑھ لیے میرا میں نے کہا محترما آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں لکھی تھی مطلب ملا لیٹر وہ ایٹ ایٹی فائیو نمبر ہے نہیں میں سر میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں انڈیا حیدرآباد سے حیدرآباد دکن ہندوستان سے فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی میں آپ کو لیٹر آپ نے کہا تھا سے لیٹر پہ لکھی ہے وہ تو وہ لکھی لکھی جب لیٹر جانے کو ٹائم لگے گا سچ کے میں آپ کو کال کے ذریعے میری दिमाग بہت خراب ہے میرے دماغ میں آنکھوں میں کچھ نہیں کرتے رواز سے بات نہیں نکل رہی اب کوئی کچھ سوار کرتے سوار سکتی ہوں یہاں تک بچوں کے شکر بھی نہیں پہچان سکتی ہوئی اللہ بالکل ہمیں چار بالکل بات روم میں جہاں بھی اٹھے نماز گرا درا راتا سب سے نیچے ڈھگل جگہ پوچھے میں بھی نہیں کر سے الماج صحیح بچہ بیکر ہے وہ آنے والا ہے آج کل میں نوکری نہیں لگی بہت پریشان ہوئی آ بچہ میرا تو پوری حالت ہم لوگوں کی ذرا آپ فوری علاج شروع کریے اور میری گزارش ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو بالکل بتاتے ہیں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 میرا ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے ہم تین بہنوں کی شادی ہو گئی ہے دو بہنیں چھوٹی ہیں ابھی میرے والد صاحب میری والدہ پہ بالکل توجہ نہیں دیتے بہت زیادہ گھر میں ان جھگڑا سسال رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ ماشاء اللہ سے فیملی اچھی ہے شہزاد وغیرہ بھی ہے تو جو فیملی کے باقی ممبران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا کون سب بھائی ہے جو ان کو مطلب میں جائداد نہیں تھا میرے والد صاحب کو بہت زیادہ مطلب ہمارے خلاف بھڑکاتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ جو فیملی کے ممبران ہیں ان کا رشتہ کیا ہے آپ سے مطلب خوب رہا ہے چاچو ہیں یہ تو اچھا جو اچھا اچھا اچھا بات یہ ہے ان, ان, ان, ان, ان, ان, تحب تحب ان, ان سے صرف ایک بات کہیں کہ جو شریعت کہتی ہے نا اس پہ عمل کرنا سب سے بہتر ہے اپنا قیاس یا اپنا فہم جو ہے یہاں پر کام نہیں آتا اگر جائیداد میں آپ کا حصہ بنتا ہے اور جیسا کہ بنتا ہے تو پھر اس پر کسی کا کلام نہیں ہے نہ کسی کو کوئی بولنے کی گنجائش ہے جو شریعت کہتی ہے وہ سب سے بہتر اور شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھ بھی اپنی آخرت کے ساتھ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جاتی کرتا ہے اسلام علیکم حضرت السلام علیکم حنظ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیا فرمائیں گے جناب معروف صاحب آپ نے انڈیا سے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا اور آخر میں یہ کہا کہ آخر کیا چکر ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے پیارے بھائی ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی چکر ہو تبھی سب کچھ ہو بعض اوقات انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے بعض اوقات قسمت کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے میری دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں آمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے مقاصد کے لیے ایک سو مرتبہ اللہ کا یہ عظیم اسم اسم یا عزیز یا عزیز و یا عزیزوں کی تلاو رہے چنانچہ پیارے بھائی آپ سے ہوں کہ ہر نماز کے بعد ایک سو پچپن مرتبہ یا عزیزوں یا عزیز و پڑھیں اور اس کے بعد سو مرتبہ برود و سلام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وََ علی وسلم اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے گھر کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے ان جی کیا اللہ جیسے مطلب آپ نے اپنے اپنے بیٹے کے ذریعے مصطفیٰ کے ذریعے خط مقررہ لکھوایا تھا جیسا کہ ابھی آپ کی گفتگو سے کچھ پتہ چل رہا تھا اور آپ نے ہمیں روانہ کر دیا ہے خط انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جواب روزانہ روانہ کرتے ہیں آپ کو بھی روانہ کریں گے آپ نے کہا کہ دماغ خین خین زبان سب رکے ہوئے ہیں کچھ نہیں چلتا آپ کو پیاری بہن دو تین باتیں اس کروں گا ایک تو یہ ہے کہ جب سلام پھیرے نماز کے بعد تو دس مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں یہ پانچوں نمازوں کے بعد اپنے معمولات میں شامل کریں اس کے علاوہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا مالکو یا قدس ہو اس کی دس تصبیاں پڑھیں یا مالک یا خود دوس یا مالک یا خود دوس یا مالک ہو یا خود اس کی دس تصبیاں عشاء کی نماز کے بعد ہیں آپ, آپ ساتھ ہم جیسے ہمارے پاس پہنچے گا ہم ہم بغیر تاخیر کے ان اللہ آپ کو جواب دیں گے اللہ کی رحمت سے آپ کے تمام حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ جی شامل کریں جناب ایک, ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی عرض ہوں جی میں یوکی زک کی بات کر رہی ہوں یوکی سے کون بات کر رہی ہیں جی میرا نام یاسین ہے جی فرمائیے بھائی میرے تین مسئلے ہیں پہلا مسئلہ میرا یہ کہ میرے پیٹ کا ہوا ہے آپریشن تو مجھے شاپ ٹھیک ہی ہو رہا ہے اللہ کریم اللہ کریم تو خ بہت نکلا تھا اس کے بعد اللہ کریم اور کیا پوچھنا چاہتی ہوں دوسرا ہے کہ اللہ کریم اور کیا پوچھنا چاہتی میں تھا اللہ بہت کریم آپ کو ضرور بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ اپنے یو کے سے کالسنظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفے کے بعد کچھ کا سہارا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے شامل کریں گے اپنے اگلے کالر کو اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم, علیکم. علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جنید بھائی وعلیکم السلام جنید بھائی میں نا اور جنید بھی بات کر رہی ہوں جی فرمائیے جنید <سلام علیکم> بھائی میرے نا بچے کا مسئلہ ہے میرا بیٹا ہے کا اور میری ایک بیٹی چھ سال کیا اور ایک تین سال کی ہے ٹھیک ہے میرے بیٹے پڑھائی میں پہلے بچے اور بچیاں بالکل ٹھیک ہیں مگر خوش عرصے سے بالکل ہی وہ رہ گئی ہیں اور میری بیٹی کو سواما کو سبق پڑھاتی ہے تو وہ اپنا یاد ہوتا ہے پچھلا پھول جاتی ہے اللہ کری اور اسکول کا بھائی ہے جیسے ہم لوگوں کا تھوڑا سا کر رہا ہے اور ایک یہ کہ گھر ہمارا اپنا نہیں ہے اللہ تو, تو جس کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ تو سکتا ہے میں نمازیں بھی پڑھتی ہوں قرآن بھی پڑھتی ہوں کے <سؤال> لوگ بھی پڑھتے ہیں مگر یہ گھر میں خوشنا نہ نا ناکافی رہتی ہے ہمارے اپنے دونوں کے اللہ بات بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی, سی باتوں پہ جیسا کہ آپ نے کہا میاں بیوی بی کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا مت ہونے دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی اس وقت ہو جایا کرتی ہیں جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے دلوں میں اور اپنی زبان پر تلسی لے آتے ہیں اور جب چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی میٹھی میٹھی مٹھاس ہماری زبان سے نکلتی ہے اور مسکراہٹ نکلتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں مزید چھوٹی ہو کر ہو ہیں الصاف کیا گے بہن آپ نے کہا کہ ہم پانچ بہنیں ہیں شدہ ہیں. اور دو بہنیں ہماری ابھی چھوٹی ہیں والد اور والدہ جو ہیں ان کے درمیان وہ محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ والد صاحب توجہ نہیں دیتے اور خاندان والے بھی جو ہے تانا تشنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات اور تکلیفیں دور فرمائیں یا فتح ہو یا رضوا کو یا فتح ہو یا رضوا اے فتح دینے والے اور اے رزق کے دروازے کھولنے والے اللہ کے یہ دو نام پیاری بہن آپ کی والدہ سے کہیں کہ ہر نماز کے بعد دو سو متع پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیا کریں اللہ کی رحمت چماچم برس رہی ہے ماہ رمضان کا پیارا پیارا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر شہر کے وقت تک یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا قبول کی جائے کیا ایسے لمحات میں پیاری بہن اللہ سے جتنی دعا مانگے آپ بھی مانگے آپ کی بہنیں مانگیں والدہ مانگے ان اللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ چاہیے کہ دو بہنوں کے مزید مستقبل روشن ہو جائیں تو اس کے لیے سیلانی ویلفیئر آباد کراچی کے بتے میں مجھے خط لکھیں میں آپ کو وضاحت بھیجواؤں گا والدہ صاحبہ کے لیے مزید وظائ بھیجواؤں گا تاکہ والد صاحب توجہ فرمائیں ان شاء اللہ جی اور بعد کی کال کیا والد برطانیہ سے بہن آپ نے تین باتیں کہی ہیں ایک تو آپ کا آپریشن ہوا اس کے بعد آپ کے پیٹ میں درد ختم نہیں ہو رہا دوسرا آپ اولاد کی متمنی ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ خاون کو سکون نہیں ہے اولاد کے لیے روزانہ اثر سے لے کے مغرب تک کیونکہ آج الحمدللہ رب العالمین رمضان کے دن جاری ہیں عصر سے لے کے مغرب کے درمیان گیارہ تصبیہ روزانہ اولاد کے لیے پڑھیں یا مصورو, یا مصورو یا مصورو یا مصور اللہ تعالیٰ مصور ہے اور وہی اس بنانے والا ہے انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کے بعد آپ افطار کریں گی تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ اولاد کی نمت نصیب ہوگی پیٹ کے درد کے لیے یا ہنان یا منان سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر جو ہے اللہ سے دعا کر لیا کریں اور شوہر کو کہیں کہ سکون کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر چنانچہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کا ورد کرتے رہیں ان اللہ تعالیٰ اگر ابھی سے شروع کریں گے چوبیس گھنٹے کے بعد ان کی طبیعت تبدیل میں تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ جی شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو السلام علیکم السلام علیکم شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی صاحب کیا فرمائیں پیاری بہن آپ نے کہا کہ میرا چھ سال کا ایک بچہ ہے تین سال کی بچی ہے اور بچی ایک اور بچی ہے اپنا گھر نہیں ہے شوہر اور آپ, آپ کے درمیان جو ہے وہ مطلب نوک جھونک ہوتی رہتی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں آمی. روزانہ اپنے بچوں کو اللہ تعالی کے دو نام پڑھ کر دم کر دیا کریں ان اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے لکھنے والے بن جائیں گے یا یا فتح ہو یا علیمو یا فتح ہو یا علیمو یا فتح ہو یا علیمو یا ہو ایک, ایک سو چھبیس مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر ان کو دم کریں ان اللہ ان کا سینہ کشادہ جائے گا <انشاءاللہ> ذاتی مکان کے لیے روزانہ عشاء کے بعد جب رات کو تراوی پڑھ کے سو سوتی ہیں سونے سے پہلے اکیس مرتبہ سور علم نشرہ پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا <انشاءاللہ> اور شوہر اور آپ کے درمیان محبت میں اضافہ ہو جائے اس کے لیے سو مرتبہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن رہیں پڑھ لیا کریں ان اور پڑھیں گی تو ان شاء اللہ بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی زندگی حسین ہو جائے گا ان جی ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے سے ایک مختصر سوقفے کے بعد رات آخری سیگمنٹ یعنی دعا کے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد جنید اقبال ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ناظرین آپ کے فیڈ بیکس کے لیے ہم منتظر رہیں گے چیئرمین ایٹ کی اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاه والسلام سيد الانبياء والمرسلين جل الله والن سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. يا ارحم الراحمين يا ارحم, الراحمين يا, أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا, ربنا يا ربنا. ہم تیرے گناہ بدکار سیاہکار بدکار ہر طرح سے بےکار بندے اور تیری بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر تیرے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں اے, مولک, اے بادشاہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ تمام نبیوں کا صدیقین کا شہدا صالحین کا تیرے تمام پیارے پیارے اولیاء اور تیرے دوستوں کا واسطہ ہم سب کی ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بخشش فرما دیں اے ہمارے پیارے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کو اور سارے مسلمانوں کو ہر غم سے چھٹکارا عطا فرما دے ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے ماہ رمضان کے تمام روزے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی سعادت عطا فرما پروردگار ہماری زندگی جتنی باقی رہ گئی ہے اس کو امن و سلامتی کے ساتھ مزین فرما دے یا اللہ آنے والی زندگی میں اگر ناگہانی آفتیں اور مصیبتیں بلائے ہمارے مقدر میں ہیں تو آنے سے پہلے ہے ہمارے پیارے اللہ ان کو ٹال دے امین ہمیں اسپتالوں کی زندگی سے بچا لے امین گولیوں امین بموں کی زندگیوں سے بچا امین لے امین ہر طرح کی ذلت رسوائی بدنامی کی زندگی سے بچا لے امین یا اللہ ہماری اور پوری امت کی اصلاح فرما امین ہماری اور پوری امت کی مشکلات حل کر دے امین ہم پر اور پوری امت پر رحم و کرم کر دے امین اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ساتھ نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں تیرے بندے بندیاں پوری دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں یقیناً ایک سے ایک بیمار غمرین مجبور بدحال ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے پروردگار جتنے بیمار ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا پرنا جن کے عزیز و کربا اسپتالوں میں داخل ہیں زندگی موت کی کشم کشم ہے مولا ان کو بھی صحت اطا فرما جن کے پھول جیسے بچے تھیلی سیمیا اور کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہے بلڈ کینسر کے مریض ہے مولہ ان کو جلدی صحت اتا کر دیں یا اللہ ان کے پھولوں کو مرجھانے سے بچا لے آمین ان کے گھروں کو ماتم کدا بننے سے بچا لیں پروردگار ان کی زندگی کو اجڑ جانے سے بچا لیں پروردگار پورے عالم کے ہر مسلمان کو ہم سب کو حلال روزیہ طا فرمائے یا الاح المین جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہیں ان کے گھر سونے سونے سے ہیں پروردگار انہیں صحت مند اولاد اطا کر جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی خوشیاں بھی عطا فرما پروردگار جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو جائیں جن کے گھروں میں آپس میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے اختلافات ختم ہو جائیں جتنے بے قصور قید میں ہیں ان کو رہائی نصیب ہو جائے جو بچارے گم ہو گئے ہیں ان کو خیریت سے گھر پہنچنا نصیب ہو اے پروردگار عالم جہاں جہاں جس جس جگہ جس جس کا جو مسئلہ رکا ہوا ہے اس مسئلے کو حل فرما دے جو وطن سے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہاں جانا آسان کر دے جو وطن آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہاں آنا آسان کر دے پروردگار ہم سب کی اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنی بھی قرض داریاں ہیں اپنے کرم سے ساری پریشانیاں دور کر دے تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ تو پوری رات اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا میرے مولا ہم تیرے لاکھوں کروڑوں بندے ایک ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں دکھیات ساتھ ہیں مولا ان میں سے جس جس کی مجھ سمیت پریشانی ہے اپنے کرم سے ہر پریشان کی پریشانی دور کر دے آمین, آمین, آمین یا رب العالمین جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری عرب کسو مجبور کی ہند اللہ نبی یا تسلیمہ اللہ علیہ محمد وعلا